سوال ہے کہ زید نے اپنی گفتگو کے دوران کہا آج کل کوئی کام بغیر جھوٹ کے نہیں نکلتے بغیر تو کام ہوتے نہیں ہے میں نے بھی تو جھوٹ کا سہارا لیا اس میں کیا برا کیا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بھی گدھے کے رینکنے کی یا آ, کتے کے بھونکنے کی آواز آئے تو تاؤز پڑھ لینا چاہیے اعوذ باللہ امن الشیطان اور لاہور شریف پڑھ لینا چاہیے لا حول ولا قوت الا علی سنت کی نیت سے پڑھ لیجیے تو آج کل کوئی کام بغیر جھوٹ کے نہیں ہوتا ساحل نے مطلب کسی شخص نے کہا تو میں نے بھی جھوٹ کا سارا لیا تو اس میں کیا برا کیا تو جواب اس کا یہ ہے کہ جھوٹ گناہ کبی رائے گناہیں کبھی رہے ہیں اور جھوٹ بولنا بھی حرام حرام ہے اور اعتقاد اس نے یہ رکھا کہ میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا یعنی جھوٹ کو اس نے حرام کام کو ہلکا جانا جھوٹ کو جھوٹ نہیں مطلب گناہ نہیں جانا جھوٹ حرام ہے اگر جھوٹ بولنے کو جائز سمجھتا ہے جیسا کہ مذکورہ جنلے سے پتہ چل رہا ہے تو اس نے کیا کہا کہ اس میں برائی ہی کیا ہے تو یہ جھوٹ کو جائز سمجھنا ہے اور یہ کیا ہے کفر ایسا کہنا کفر ہے امام اہل سنت سے بھی اسی طرح کا سوال کیا گیا تھا فتح و رضویہ جل نمبر پندرہ میں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ سری کلمہ کفر ہے اس پر لازم ہے کہ تجدید اسلام کرے دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو اور اگر عورت یعنی بیوی رکھتا ہے تو از سر نو اسلام لانے کے بعد اس سے تجدید نکاح بھی ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ کسی پیر کا مرید ہے تو اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی اور اس کو اب دوبارہ بیت کرنا لازم ہے